وما لكم لا تؤمنون والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ وقد كُنتُم تم اور لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو حالانکہ رسول اللہ تو تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ اور اس نے تو تم سے اس بات کا عہد بھی لیا ہوا ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو بنی نوئے انسان سے زر و توبیخ کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست اور نزول قرآن کے ذریعے کفر و شرک پر باقی رہنے کے تمام اسباب دور ہو گئے اب ایمان لانے سے کوئی چیز مانے نہیں ہے پھر کیا وجہ ہے کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے ہو جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا ہر اسلوب اختیار کرتے ہیں اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ تم لوگ اپنے رب پر ایمان لے آؤ اور اللہ تعالیٰ نے روزِ ازل تم سے عہد بھی لیا تھا کہ جب اس کے آخری رسول دنیا میں تشریف لائیں گے تو تم ان پر ایمان لے آؤ گے پھر کیا سبب ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے ہو وقد اقدمی ساقم کا دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دی ہے اور توحید باری تعلیٰ اور ایمان باللہ کے وجوب پر بے شمار دلائل قائم کر دیا ہے اور تمہاری فطرت میں خالق و رازق پر ایمان لانے کی رغبت و خواہش کو ودیت کر دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تمہاری اس فطرت کو جگہ بھی دیا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ تم ایمان لانے سے گوریزاں ہو